بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے سب حصب ربک الاعلا اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو سب سے بلند ہے اللذی خالاقا فسوا وضا جس نے پیدا کیا اور برابر کیا درست بنایا والذی قددارا فہدا اور وہ جس نے اندازہ مقرر کیا پھر ہدایت دی والذی اخرج المرعا اور وہ جس نے چارہ اگایا فجعله غصا احوا سو اس نے اسے سیا کوڑا بنا دیا۔ سنقرئुका فلا تنسى ہم ان قریب تجھے پڑھائیں گے کہ تو نہیں بھولے گا الا ما شاء الله مگر جو اللہ نے چاہا ان <يَخْفَى> نہ وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی <لِلْيُسْرَى> اور ہم تجھے آسان راستے کے لئے سہولت دیں گے فدک کے ان نفات <الدِّكْرَى> سو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ دے سید کرکشا قریب وہ آدمی نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے وہ تجن بل اشفا <الْأَشْقَى> اور اس سے علیحدہ رہے گا وہ جو بڑا بدبخت ہے جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر نہ وہ اس میں مرے گا نہ زندہ رہے گا قد افلح من منتظک یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہوا وہ اداکار فصل اور اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی بل تو تفيرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والاخرۃ خیر و ابقا حالان کہ اخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی یقینا یہ بات پہلے صحیفوں میں ہے صحف ابراہیم و موسی ابراہیم اور موسی کے صحیفوں میں